حرم الحرام اسلامی کا پہلا مہینہ ہے اور اس مہینے میں بہت سے لوگ اللہ سبحانہ سبھانا ہوا تھا نافرمانی والے ایسے کام کرتے ہیں جو سال بھر کے باقی مہینوں حالانکہ یہ غرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے اللہ سبحانہ و تعلیٰ فرماتے ہیں جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اس وقت سے لے کے اللہ کے ہاں مہینوں کی کل تعداد بارہ ہے اور اس میں سے چار حرمت والے مہینے ہیں یہ چار حرمت والے مہینے کون سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وضاحت بیان کی ہے سرمایہ ثلاث المتوالیات تین مہینے مسلسل آتے ہیں پیدر پیدا الحجہ اور محرم اور چوتھے مہینے کے بارے میں فرمایا و راجہ بو مزار اللہ بھی و شاہبان چوتھا مہینہ قربت والا وہ رجب کا مہینہ ہے جو جمع ثانیہ اور شعبان کے درمیان میں آتا ہے اہل مضر بھی اس کی تعظیم کرتے ہیں اس کو حرام جانتے ہیں غرمت والا عزت والا مانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کے بارے میں فرمایا ہے قلا تزلیموں کی نا ان میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو ظلم کرنا تو سال بھر منع ہے لیکن ان چار مہینوں کو خاص کر کے کہا ہے کیلا کہ تزلیموں کی ہند ان لہذا ان مہینوں میں ظلم نہ کرو مقصد یہ ہے کہ چونکہ یہ مہینے عزت والے غرمت والے اور احترام والے ہیں تو ان کی غرمت اور عزت کی وجہ سے اگر کوئی آدمی ان مہینوں میں نیکی کا کام کرے تو اس کا اجر زیادہ ہوتا ہے اور اگر کوئی گناہ والا کام کرے تو اس کی سزا بھی زیادہ ہوتی ہے وقت کی حرمت وقت کی عزت کی وجہ سے نیکی اور بدی کا اجر بڑھ جاتا ہے جس طرح شخصیت کی وجہ سے نیکی اور بدی کا اجر بڑھ جاتا ہے جیسے امہات المؤمنین کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو بھی بے حیائی والا کام کرے گی جو ذا اپنا حل عذاب اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور میں یپنطمن پناہ وسام الصالحہ جو اللہ کی فرما بردار ہو جائے گی اللہ کے رسول کی اطاعت گزار ہوگی نیک خال اعمال کرے گی نتی ہا اجرا ہم اس کو عجر بھی دو مرتبہ دیں گے بھی ڈبل نیکی کا اور برائی کا گناہ بھی ڈبل کیونکہ شخصیت محترم ہے ایسے ہی جگہ اگر محترم ہو تو بھی گناہ بڑھ جاتا ہے ثواب بھی بڑھ جاتا ہے مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اس میں الہاد کا ارادہ کرے گا نزب ہو بن ان علیم ہم الہاد کا ارادہ کرنے والے کو بھی آزاد علیم دیں گے دردناک عذاب دیں گے حالانکہ گناہ کا ارادہ کرنے سے گناہ لکھا بھی نہیں جاتا لیکن الحاد کا جو حرم میں ارادہ کرے اس کی صدا بھی بڑھ جائے گی کیوں وہ جگہ مقدس ہے عزت والی ہے حرمت والی ایسے ہی یہ مہینے عزت و حرمت والے ہیں ان میں نیکی کا اجر زیادہ ہوتا ہے اور برائی کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے برائی کرنے سے گناہ زیادہ ملے گا نیکی کرنے سے ثواب زیادہ ملے گا اس لیے کہا ہے فلاط علی مفی ہی نان ان مہینوں میں اپنے آپ اور ظلم کر اور ان مہینوں کی اس مہینے کے دنوں کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ افضل السیامی بعد رمضان سیام شہر اللہ المحرم رمضان مبارک کے بعد افضل ترین روزے اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں یعنی محرم کے روزے باقی دنوں کی نسبت رمضان کے بعد افضل ترین روتے ہیں تو اس میں روزے و کثرت رکھنے چاہیے نفلی روزے اور پھر اسی طرح یوم آج کے روزے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ایک سال کے گناہوں کا کا پارا بن جاتا ہے اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اس مہینے کی حرمت کو پامال کیا جاتا ہے یہ مہینہ جو ہی شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالی کی نافرمانیوں کا آغاز ہو جاتا ہے صحابہ کرام پر تبرا سب و شتم ان کو برا بھلا کہنا تازی ماتم آہو بکا یہ سارا کام شروع ہو جاتا ہے حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لہیسا بھی نام دارابل وہ دودا و شفل جو یوبا جو جہریت والی آوازیں نکالے گرے بان چاک کرے رخسار پیٹے یعنی ماتم نوحہ کرے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں منع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کاموں سے کرتے نہیں لیکن کام کرنے والوں کو دیکھتے اور سنتے ہیں بڑے شوق سے نوحے سنتے ہیں ماتم دیکھتے ہیں اللہ رب ان کا فرمان ہے وقد نزل ان اذا اللہ فلا ہی انا ہم نے کتاب میں تمہارے اوپر یہ بات نازر کی ہے کہ جب تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کے آیات کا کفر کیا جا رہا ہے مذاق اڑایا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی حکم وزولی کی جا رہی ہے تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو حتہ یا خوبوں کی حدیثن وئی ہی حتیٰ کہ وہ یہ کام بند کر کے کوئی اور کام شروع کر دے اندہ مسل ہوا اگر تم ان کے ساتھ بیٹھے رہو گے تو پھر تم انہی جیسے ہو جاؤ گے یعنی کہ جو گناہ یہ کام کرنے والے کو ملے گا وہی وہ دیکھنے سننے والے کو ملے گا چاہے وہ ٹی وی پہ ریڈیو پہ یا ریکارڈنگ ہو یا سامنے بیٹھ کر ان کے نوحے سنے جائیں اور ماتم سنا جائے دیکھا جائے برابر پر. ان کے ساتھ اگر مل جائیں گے بیٹھ جائیں گے ان کو مسلو ہوں تو انہی جیسے ہو جاؤ گے انہی کی مسل ہو جاؤ گے اور یاد رکھنا ان اللہ عضام المنافقین والکافین فی القافین جہنم اجمیا اللہ تعالیٰ کافروں مناسبوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے تو قرآن مجید فرقان حمید کی اس آئے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گناہ کرنا اور گناہ پر خاموشی اختیار کرنا چپ کر کے اس کو دیکھتے سنتے رہنا برداشت کرتے رہنا یہ برابر ہے تو لہذا ایسی محفلوں سے ایسی مجلسوں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے دور رہنا چاہیے اور پھر آج کل چند سالوں سے ایک اور نیا کتنا کھڑا ہوا ہے یزید اور حسین کے بارے میں کہ یزید کو لانت عام کرنا ہے کہ نہیں کرنا کوئی لوگ تو ایسے بھی پیدا ہو گئے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یزید کو اگر لانت نہ کی گئی تو پھر بندہ پتہ نہیں لاسمی ہو جاتا ہے حالانکہ دین اسلام لا انسان کی اجازت دیتا ہی نہیں کسی معین چیز پر معین انسان پر بھی لا انسان کرنے کی اجازت نہیں ایک آدمی شراب پیتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کو بار بار لایا جاتا سزا اس کو دی جاتی لوگ مارتے پھرتے اس کو حد قائم کرنے کے بعد اس کو واپس بھیج جاتا ایک دفعہ پھر وہ اسی شراب کے کیس میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مارو لوگوں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ جوتوں کے ساتھ کپڑے کے ساتھ جیسے بھی کسی کا بس چلا اس کو مارا پیٹا ان میں سے ایک بندہ کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اکثر عمایہ ہوتا کہ اکثر یہ ایسی کیس میں ہی آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ لا ہو علیہ والے اس کے خلاف شیطان کی مدد نہ کرو اس پر لعنت نہ کرو معین آدمی پر لانسان کرنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کیا ایک عورت اونٹ پہ سوار تھی حج کے لیے جا رہی تھی حجت الوضا کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں قافلے میں شریک تھے اس نے اپنی اونٹنی پر لانت کر دی اس نے کوئی شرارت کی ہوگی اونٹ شرارتی ہی ہوتے ہیں بدقا ہوگا یہ گرنے لگی تو اس نے اس پر لانت کر دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سامان اتارو اور اس کو نیچے اتارو اٹھنے سے اور کہا لا صاحب نہ آنا معنا نہ ملعون کو لے کر ہمارے ساتھ نہ چاہ اس پر لانت بھی کی ہے پھر ساتھ ساتھ بھی لے کے جا رہی ہے اپنے جانوروں پر لانت کرنے سے بھی ایک مرتبہ صحابہ کرام نے خیمے لگائے ہوئے تھے تیز ہوا چلی تنابیں ٹوٹنے لگیں تو لوگ ہوا کو برا بلا کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و اللہ تعالیٰ تو نہیں ہوا کو لانت نہ کرو یہ تو اللہ کے حکم سے چل رہی ہے یعنی کسی بھی معین چیز پر انسان ہو ایوان ہو یا کوئی بے جان چیز شریعت نے کسی شخص کو متعین کر کے اس پر لانت کرنے کی اجازت نہیں دی ہاں مطلق طور پہ کہا ہے چھوٹوں پر اللہ کی لانت ہو لیکن کسی خاص بندے کا نام لے کر کہ یہ جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو اس کی اجازت نہیں ہے مطلق طور پہ کہا جا سکتا ہے اور اسلام لان طاہ کرنے کا دین نہیں ہے یہ رضا کا وکیلا ہے بات بات میں لان تاہ کرنا اور ویسے بھی اللہ سلانا ہوا تعالی نے بڑا اچھا اسلوب اور قانون سمجھا دیا ہے تل کا امت قد فالت لہا ماں کا سبرا کا سب تم بالونا یہ لوگ گزر چکے ہیں جو انہوں نے روال کی وہ ان کے کام آئیں گے اور تمہارے کام وہی آئے گا جو تم کرو گے تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ پہلے لوگ کیا, کیا کرتے لہٰذا اپنی آخرت کو سنوارنے پر توجہ دو جو لوگ پیچھے گزر چکے ہیں ان کی لڑائیاں جھگڑے مشاجرات جو بھی ہوا آپ کے عقیدے کے ساتھ کوئی تعلق ہے نہ آپ کے عمل کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے اس کو چھوڑ دو ایسی باتوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر اور نے مسالے علیہ و سے پوچھا تھا رولا تو ہمیں گمراہ کہہ رہا ہے بتا جب پہلے لوگ گزر گئے ان کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے تو موسا علیہ السلاطلام نے بڑا بہترین جواب دیا گزرے ہوئے لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا علم ربی فی کتاب لا دل ربی ولا انسا ان کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں لوہے محفوظ میں موجود ہے درج ہے اللہ کے ہاں لا دل ربی ولا انصاف میرا رب نہ تو بھولتا ہے اور نہ ہی اسے کوئی چوک ہوتی ہے تو یہ جو بھی پوچھے آپ کا یزید کے بارے میں کیا موقف ہے اس کو یہی دو ایسے پڑھ کے سنا دیں علم ربی بھی کتاب لا دل ربی ولا انسان اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے اب کوئی بات ہے تو وہ کریں جس کا تعلق بندے کے عقیدے کے ساتھ ہو جس کا تعلق بندے کے عمل کے ساتھ ہو اس کو بندہ سیکھے سمجھے اس پہ زور لگائے اپنی آخرت بنائے آخرت سنبھالے اللہ سانا ہوا تھا سے دعا ہے اللہ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے وما ہمارے